القس الموائز نہ بان دوا تو لہبرت آندی کی ذکر کے مارکئی رضی اللہ عنہ کار سمتر رسول اللہ صلی اللہ مہارجنی دن دن لا لاس الا امیرن او مامورن او مختار نہ کئی واس یا بن خطبہ مگر صرف امیر یا نا اب دمیر اوچادوارا نہیں بے متقبر یاد چې کی شری دیر امراد خطبر کہا خطبد جمیر کو خطبد عیدی کا جمعہ او خطبہ حق دمیر دے بل چاہ نہ امیر بخت بہی یا نہ اب دمیر اور امیرا نہ زب دا امیر زخبرزان فاسی کی دے متقبر دے مختار امر بن نہ خود اور چاہے دامان کے دا واض کہ باب خود بینی کے باب امر بن مرون من کرنے غیر خود بینی لا قدر واد بر کے خلف تھا بار بر کے تھا مگر امیر یا نابد امیر او سے امیر بھی نمامور مختار بے بدہ مت وی کدخال کو پہارات بانی احوال بانی امیر خفیگی امیر رائت دانگی لائت دمیر معامور بھی دخل کو پالات کی کلا مقام مناسیب یاد وق مناسب یا دہال مناسب داغی خبر کی سبب توارت سرکار کو نقصان کر یا مطلق لے چمت کا حق دعس نہ امیر یا تو معمور دے نو چینا امیر نو معمور نہ مت کا بل دے نہ اشار دے کر چکاردار چپ حالات کم والے خوفی گی او اخوم داغے انتصار دمر کہا کے بیان دفارچ بیان حق مگر چاہو گی ایام رات فضلہ چہ دا سلام, سلام اللعبن اللعبن من و درود حضرت جناب جعفر نو سلیمان علیہ الان مولاین دیا دین نا اے ان اللہ دی بسی ہن غنی اے ہم سبھی دے نازیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعض دے ذکر دے بعد میرے ذرا فقارن یا کروا لینا اے یا رسول اللہ سبو سے قدرت دے نو ذکر آں سمپو جماعت کیتو ذو قاو مہاجرین فقرا مہاجرین ذو بان مرک فقرا ان جامی کمزوریا اور جامو بدن فٹنو پوٹن نماں من العراعه دوجے د پربنده د نا دباد ایسے دبادان وا قال ان یقروا رینا ای وقاری من تقران لسن من تو یو کو د وقار ی قروا رینا اس صلی اللہ علیہ وسلم نس پران نبی رسول السلام فقام علینا وذر من پسربانی ذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله چو در نبی رسول السلام سکتل قاری سلام مدرس مان سلام ماضن سلام دا کو تم تو سن بہبو جیسے خدا فار تحزیز بشارت ما کون تم تو سنا تو قرآن ہلکا من, امتی من امرتو. اللہ زاو داس اشخاص و دا جمات جز مخلال بر نفسی محبوس کو محبوسا کہ شار ہلکا جوڑا گئی نا کرتی سراسر کا ہرکا جو شار فراس ہرکے جوڑو درکی شار شراق رہا ہاکد پتہ ترکی چے سرت سرت دارکی تہ لگی وہ جاتا چدا گارا لو پار تہان لوک لو جوڑو پیش. پتہ لکو ہلک جو, جو لک پیجانہ نور مہاجرینالی کی کتاف مہاجری نرجنتا کی ملشی۔ فَتَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَهَا إِنَّ أَصْحَابَ الْفِكْرِ وَالصَّبْرِ قَوْلُهُمْ تَعَالَى وَذِي الْجَنَّةِ مَخِزَنَ نِعْمَ النَّعِيمِ بِمِقْدَارٍ لِأُمَّهَاتِهِ وَبِمِنْهُ وَرَثَ الْآخِرَةَ وَذَاكَ حَثْمُ سَمِعَتْ وَإِنَّ فِي وَعْنَا وَتَوَقَّى الصَّالِحِينَ إِنَّا وَقَيَّاتُ الصِّدِّيقِ حَقَّ سُنْغِيدِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلذَّارِبِ ایسا محرم داری ویسا محرم داری جو داخلی اراد چیزی ناگ دم روگ دیدی این او من عندکا، این دربکا، کالپسات من ما تعدون نو دا نمارس پندس وکارا یو اراد سر <سؤال> کار دی، نمارس پندس وکارا بینیس پیومین دنی مزداد نمارس با دیروس تکیگی او دا پندس وکار دی، پندس وکارا وفقارا مخیدی اس قدیس بیش صاحب کتاب کیگی محمد بن مسنہ حضرت سنیہ رضی اللہ والسلام ی حضرت خلف الامیہ یحدثنا عن صلی اللہ علیہ وسلم الله تعالی ذکیر و صدق و قوم لا تشادی اللہ شامل دی دارل ذکر لے سنا کہ من سرات الغدا دا دا حتا تا شمس حب دا محبوب دے دین کم چلور غلام کم سلور غلامان داس میرے داغی سواب اللہ چھیرم دے وقوم سچا دے اللہ علیہ دماغی گرد ماندنہ ترد باکہ مکوری محبو ایلی امن ان آتک اربعات نوات ادیر محبوضی تطرور قرآن مالا ازدادکم حدثنا عثمان اللہ بیشیبت حدثنا حصول نغیاس اندانا القصص دا قیاند قرآن وقی خود القرآن دام دا جملی ردین اللہ حسد دالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی سورة النساء <محن> <محن> واللہ ماتو سورة النساء چیزو کی دا. ہرانخا چا پتاب چا چا چارا مارو مدار پکر ادو سلاوت ضوابط دے یہ مسلح اردو کیم سواب دے دار دے مسلح چکر اد مبزور پافسل بانی بانی مبزور نہ کرا تھا سواب دے چاف دقت مفضول دی پھر اد مبزور فاف سال بانے اور سما دفضل پھر اد مبزور لڑا کہ انی حب اسماؤ منہ غیر ذرا اقوال چوار پر انا بچارا اقراتو دے نماز شروع قراءت کرنے میرے سلام والے سورۃ نساء اول حتے ننتے ہے تو انہی تعالی کے جراور سمجھے قود اللہ تب کہف زاجے نامن کلومت بشید سرگ بھی ام عبد نبی نے فرمایا تو میں یہ ابن امہ کا اے عبد اللہ قرہ ما صرف تن ما فکر میں قران سر مجلس کا ذکر قرہ قرات سر صرف بس نو تو اس کا تراوت ما صرف تنبیہ سنگ فیض اناۃ احمدان دستور نبی نے سن او کی بدری